ابراہیم ربات اور جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو آسمایا چند ایک باتوں میں فعتما اور انہوں نے ان باتوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی یہاں سے رسالت کے متعلق مضامین کا یا ایک مضمون کا آغاز ہوتا ہے اور یہ تمہید یہاں سے باندھی گئی ہے اور ایک تمہید کل سے عرض کیا تھا کہ اس آیت کو خیال میں رکھیے گا اور آگے جو مسائل آ رہے ہیں وہ اس آیت کے متعلق ہیں اور وہ آیت تھی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پائی نما تو فسم وج اللہ اور تم جدھر کو بھی منہ کرو گے اللہ تعالی کو ادھر ہی پاؤ گے تو وہ جو آئےت کریمہ تھی کہ اللہ کو جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی پاؤ گے اس, کا، اس کو بھی تمہید میں آپ شامل سمجھیے کہ وہ بھی رسالت کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شدید ترین اعتراضات ان کی زندگی میں کیے گئے ان میں سے ایک چیز جہاں بھی اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ایک اصول کی بات آپ سے عرض کریں اور یہ کم و بیش ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی اللہ کا بندہ دین کی دعوت لے کے اٹھتا ہے چاہے وہ اپنے گھر کی سطح پر ہو اور چاہے وہ محلے کی سطح پہ ہو شہر کی سطح پہ ہو ملک کی حتیٰ کہ دنیا پوری کی سطح پر ہو تو شیطان کو اس سے ہوتی ہے شدید تکلیف کہ یہ انسان کیوں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے یا یہ کہ اللہ اس سے دین کا کام کیوں لے رہا ہے جتنا اللہ کا اس پہ فضل ہو اور جتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے اتنا ہی شیطان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگا دے جس سے یہ انسان بدنام ہوتا رہے اور یہ ایسی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ یونا الا اولیا اہم اپنے دوستوں کے دلوں میں وہی کرتا ہے نہیں یوجادلو تک کہ تم سے لڑیں تو جتنے بھی اللہ کے اچھے بندے کام کرتے رہے ہیں امت میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ضرور پیش آیا ہے اور جس آدمی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہیں آیا اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا دین ابھی اتنا پکا نہیں ہوا بھٹی پہ چڑھ جاتا ہے آدمی اور ایسا یہ حادثہ پیش آتا ہے کہ سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بالکل تنہا ہو جاتا ہے اتنے بڑے بڑے جھوٹ اس کے ذمہ لگ جاتے ہیں کہ وہ ان جھوٹوں کی تردید کرے تو کوئی نہیں سنتا اور اس کی تائید میں اتنے بڑے بڑے لوگ جھوٹ کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کے لیے شیطان پھر شدید مخالفت کر کے اور لوگوں کو اس سے استفادے سے روک دیتا یہ ہر زمانے میں ہوا ہے اور قو بیش امت کی کوئی شخصیت جس کے حالات محفوظ ہیں اس ابتلا سے اس امتحان سے کے بغیر گزری نہیں یہ امتحان ہوتا ہی رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام کا یہاں امتحانات کا ذکر ہے اللہ نے ان کے امتحانات لیے کتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں کہ پوری قوم پیچھے پڑ گئی کہ یہ انسان ہمارے خداؤں کے خلاف ہے اٹھاؤ اور اسے آگ میں پھینک دو اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے کہ ایک آدمی کو اس کی زندگی ختم کر دیں اسی طرح نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا اور اسی طرح آپ پوری امت کو لے لیں اور یہ پندرہویں صدی آ گئی ہے اگر ایک صدی میں دس دس آدمی بھی آپ نکالنا فرض کر لیں شروع کر دیں تو ڈیڑھ سو آدمیوں کی فہرست لکھ لیں اور ڈیڑھ سو آدمیوں کی فہرست میں ان پہ پانچ سو الزام نکل آئیں گے کہ اس میں یہ خرابی تھی یہ خرابی تھی ایسا برا تھا ایسا برا تھا تو جتنا جو آدمی اللہ کا دین بڑے اور وسیع پیمانے پہ دائرے میں کر رہا ہوتا ہے جتنا اس کا ہلکا اثر ہوتا ہے شیطان بھی اتنا ہی دخل دیتا ہے اور شیطان بھی اتنا ہی اسے بدنام کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے دور بھاگیں اور جو دین کا کام ہے یہ نہ ہو اسی لیے ایک مزاج لوگوں کا بن گیا اور مزاج یہ بن گیا ہے کہ جھوٹ کو لے اڑتے ہیں اور قرآن نے جو کہا ہے کہ وہ ان شیاتی ن لجوں نہ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وہی کرتا ہے یعنی یہ بات ڈالتا ہے تاکہ تم سے جھگڑیں اور اس بات پر باقاعدہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے اور پھر خدا اس کو جب برکت دیتا ہے تو پھر اس کا نام بھی پھیلتا ہے پھر اس کی برکتیں بھی پھیلتی ہیں اس کا مشن بھی پھیلتا ہے خدا کے دین میں استفادہ کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ اس امتحان سے گزرنا ضروری ہے جس شخص کا بھی دین امتحان پہ نہیں نہ ہوا اس آدمی کا دین قابل بھروسہ نہیں ہے امتحان پہ چڑھے گا اور پٹڑی پر جب چڑھے گا اور تنور میں جب تپے گا تب پتہ چلے گا کہ کتنا دین اور کسی کو دیکھ لیں ہر ایک کی زندگی ایسی گزری ہی ہے کہ اسے ان شدائت اور ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان اس کے متعلق لوگ باتیں کرتے رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا انسان ان کے متعلق پوری خلافت میں یہ بات چل پڑی کہ وہ اپنے بیت المال کے پیسے سے اپنے رشتے داروں کی مدد کرتے ہیں اکروا فروری کا جو الزام ان لوگوں نے لگایا اب تک لوگ اسے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ لکھتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح آپ نیچے آ جائیے میں تو یہ سعید بن مسیب رحمت اللہ جو تھے اتنے بڑے بڑے الزامات مدینہ منورہ میں رہ کر حکومت نے ان پر لگائے کہ حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی اس شخص سے نہیں مل سکتا اور سعید رحمت اللہ علیہ وجود علم اور تقویٰ کے اکیلے بیٹھے رہتے تھے کوئی آدمی حکومت کے ڈر کی وجہ سے ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا کہ وہ حکومت کے مخالفین اور باغیوں میں شمار ہوتے تھے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو جب کبھی بھی انسان اس امتحان میں آ جائے تو جہاں سے دین کی ہدایت مل رہی ہے جہاں سے دین کی وجہ سے تعلق جمع ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے بہت زیادہ ہی کرنا ہے اول تو ان چیزوں پہ توجہ دے ہی نا اور اگر کرنا ہی ہے تو جا کے اصل معاملے کی تحقیق اسی سے کر لے جس پہ الزام ہے اس سے ہی پوچھ لے اور لوگ یہ نہیں کرتے اور میں سنی سنائی باتیں آگے چلتی رہتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلط کی زندگی میں امتحانات آئے اور امتحانات بڑے کڑے تھے ان کے اور اللہ نے اس سلسلے میں یہاں سے بات شروع کی ہے اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حیات طیبہ میں جو شدید ترین مراحل پیش آئے ان میں سے ایک مرحلہ یہاں آپ دیکھیں گے دوسرے پارے کے آغاز میں ہے اور ایک مرحلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا جس نے پورے عربوں کو ہلا کر رکھ دیا وہ یہ کہ منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی بیوی سگی بہو سے زیادہ معزز زیادہ مکرم سمجھی جاتی تھی اور منہ بولے بیٹے کے حقوق اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ تعلق اربوں کے ہاں بہت بڑی چیز تھی اور اللہ نے حکم دے دیا کہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے زید جب یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے ہستے عائشہ رضی اللہ نا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا جاتے پورا ارب اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں نے کہا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بہو کے ساتھ شادیاں جائز کرا دی تھی ایسا طوفان تھا ہلا کر رکھ دیا پوری سوسائٹی کو اس واقعے میں یہ دو چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ پیش آیا وہ بھی اس ہی شدید تھا تو یہ چیزیں پیش آتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے ایک چیز کا یہاں سے اب رسالت کی تمہید باندھی جا رہی ہے اور اللہ کا اعلیٰ نے یہاں سے جو شروع فرمایا نا کہ وہ ازپت اللہ ابراہیم اور بہو اور اللہ کا اعلیٰ نے آزمایا ہے است ابراہیم علیہ السلط کو یہ آیت تو ہے تمحید کی اور تمہید جو ہے اس کی کس چیز کی باندھی جا رہی ہے ایک بیان کی اور بیان میں یہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بیان کے لیے جہاں سے تمہید باندھی جا رہی ہے بس یہ سمجھ لیجیے اور یہ تمہید کافی طویل ہے اور اس تمہید میں کئی ایک چیزیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں ذکر تو شروع ہوا ہے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام سے اور پھر اس کے بعد یہ تمہید چلاتے رہے ہیں اللہ تعالی یہاں تک کہ ان کی پہلی دعا آئی ہے کہ انہوں نے کس چیز کی دعا مانگی اللہ سے وہ پہلی دعا آئی ہے اور پہلی دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلۃ السلام کی وہ آئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے ہم سے دعا مانگی اور انہوں نے پہلی دعا مانگی ایک سو چھبیس نمبر آئے ہے اس میں انہوں نے بلکہ ایک سو ستائیس ہے نا ایک سو اٹھائیس ہے ربنا وجعلنا ہاں جی ایک سو ستائیس ہے ایک سو ستائیس ہے بالکل ون ٹوینٹی سیون ربانہ تکبل منا ان کا یہ جی انہوں نے دعا مانگی ہے یہاں پر کہ پروردگار ہم سے یہ جو دین کا کام خدمت یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اس چیز کو آپ قبول فرما لیجئے یہ انہوں نے دعا مانگی تو ترغیب ہوئی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رسالت کے بیان کے متعلق اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پہلی دعا صرف ابراہیم علیہ السلط کی آگئی اور اس کے بعد دوسری دعا ان کی آئی ہے اور دوسری دعا کے لیے پہلی کے لیے آپ نے ایک سو ستائیس لکھا نا ون اس کی بجائے ون ٹوینٹی سکس لکھیے وائس یہ آگی ایک دعا ان کی دوسری دعا جو قابل ذکر ہے ساری قابل ذکر ہیں لیکن اس پہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی دعا دوسری جو تھی وہ ایک نمبر میں آئی ہے 129 میں ربا نا وبا فیم رسول امندیگار ان میں کوئی ایک رسول بھیج دیجیے یہ دو دعائیں ان دو دعاؤں کے بعد ایک سو تیس نمبر آیت میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام کے پیروکار ہیں تو ایک سو تیس نمبر آیت سے اللہ تعالی نے یہ ترغیب دینا شروع کی ہے اور اسے دے کر چلے ہیں حقیقت میں تو آخر تک لیکن 133 نمبر آئے جو ہے 133 یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام کے حقیقی جان نشین ہیں اور حقیقی طور پہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں ایک سو چونتیس نمبر آیت میں ون تھرٹی فور میں یہ جو لفظ آئے ہیں نا کہ تل کا امت ان قد خلط یہ ایک شبے کا جواب ہے تل کا امت ان قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسب یہ پوری آیت جو ہے وہ ایک شبے کا جواب ہے اور شبہ ان کا آپ سے ارض کریں گے جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو اور اس کے بعد اللہ تعالی نے وقالو کالو کو نو نسارا سمجھ آ رہی نمبر آیت میں یہ جو آیا نا وکالو کون ہدا نو نسارا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت گویا کہ کی کہ دیکھو ایسی بے حدا جملے اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں یہ شکوا ہے اور اس کا جواب اسی آیت میں آ گیا ہے کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفا یہ اس کا جواب ہے 135 نمبر آیت میں وقالو سے شروع کر کے و کالو کون ہا تحت یہ جو قل کا آیا ہے نا کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے یہ اللہ تعالی نے اس کا جواب بتلایا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے کل بل ملت ابراہیم محنیفہ مین المشرقین یہ اس کا جواب اللہ تعالی نے یہاں پر بتلایا ہے اور یہ جواب کافی دور تک چلا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو فکرہ آ رہا ہے بنا الح مسلمون ایک نمبر یہ جو فکرا ہے نا 136 نمبر آئے کا بالکل آخری ٹکڑا وناہن و لہو مسلمون یہ فکرہ اصل میں مقصد ہے اس ساری بحث کا رسالت کی جو بحث شروع ہو رہی ہے تین مقصودی فکرے آئیں گے یعنی یہ وہ فکرے جو مقصد ہیں اصل میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں ایک فکرہ اس میں سے یہ ہے وناہن و لہو مسلمون ایک فکرہ یہ آپ کو ملے گا تین فکرے ہوں گے اور دو فکرے اور ہوں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیے 138 نمبر آیت کے آخر پہ آتا ہے نا وناہ لہو یہ ہے دوسرا وہ فکرہ جو مقصود ہے اللہ کا اس ساری رسالت کے بحث میں اور جتنا کچھ تم اب تک پڑھ چکے ہو اس کا مقصد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے دو فکرے ہو گئے 138 کے آخر پہ آ گیا وناہ ن لہو آبن اور تیسرا فکرہ ایک نمبر آیت کے آخر پر پھر آ رہا ہے وناہ ناہن الح مخلصون یہ تیسرا فکرہ ہے جو اللہ تعالی نے مقصد قرار دیا ہے جو کچھ اب تک ہم پڑ چکے ہیں. اس کے بعد ایک سو چالیس نمبر جو آئے ہے اس میں ام تقولون یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے بات ام تقولون میں پھر اللہ تعالی نے شکایت کی ہے ایک جملے کی جو یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا اور اللہ تعالی نے اس کا شکوہ بھی کیا ہے اور شکوہ اس کا کرنے کے بعد اسی آیت کو آپ پڑھیں گے جب شکوہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ہم تقولون نہ ان ابراہیم و اسماعیل و اساق و یاقوب ولہ تقان ہدا و اارا یہاں تک قل آپ ارشاد فرمائیے یہ اس کا جواب ہے اور صرف اتنا فکرہ کل انتم عالم عامل اور اسی آیت کا اگلا جو ٹکڑا ہے نا ومن او من, مَنْ شہادت <اللَّه> یہ ڈانٹ پڑی ہے اللہ کی طرف سے اہل کتاب کو اور اللہ تعالی نے ڈانٹ دیا ہے اہل کتاب کو کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو اور پھر بس پہلے پارے کی یہ آخری آیت آ گئی یہ آخری آیت جو ہے ایک شبہ انہوں نے اوپر ظاہر کیا تھا اس کا اعادہ اللہ نے کر دیا ہے اسی کی تاکید ہے یہاں پہنچ کے انشاءاللہ بات ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی اس چیز کو آپ خود جب لکھ لیا ہے تو آپ سے پڑھ سکتے ہیں بعد میں اب دیکھیے اس کی تشریح تشریح سے پہلے کل جو بڑی اہم بات آپ سے ارض کی تھی وہ یہ کہ قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کی بحث اس میں کئی چیزیں آپ سے ارض کی تھی نا مثلاً یہ کہا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت کیسے منسوخ ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے اس کی مثالیں پیش آتی ہیں کیسے اس کے حکم بدل جاتے ہیں یا یہ کہ اس بارے میں ایک اور رائے ہے کہ قرآن یہاں مراد ہی نہیں ہے تو آپ ایسے کیجئے کوئی ایک بات اس میں سے بتا دیجئے کوئی بھی بتا دے ایک بات بس صرف مجھے بتا دیں پھر آگے چل ہاں کوئی ایک بات جو آپ میں سے کسی کو یاد ہو دعائے کنود جو تھی وہ آیات کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی اور پھر وہ منسوخ ہو گئی یہ صحیح اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آیا تھا کہ دس مرتبہ وہ بچہ دودھ پی لے اور پانچ مرتبہ اور پھر اس کو منسوخ کر دیا بس ٹھیک دیکھیے قبلہ بھی منسوخ ہو گیا یہ بھی ٹھیک ماشاءاللہ اللہ ہاں ہاں پڑھ رہے ہیں <laughs> <ہن؟ پڑھ> <laughs> جی ہاں بالکل صحیح ہماری میں جیسا بھی آپ سے محبت اور تعلق ہو ہمارا بس چلے تو اسے کافی تک کے طرح گھول کے آپ کو پلا دیں مگر جو جہاں تک تعلیم کا یا کسی کا تعلق ہو، ہم سے ایسا جیسے ہوتا ہے اس میں ہم سے بالکل ذرہ برابر توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم اس میں کوئی رعایت کریں یہ خیانت ہے ہم اسے خیانت سمجھتے ہیں اور اللہ کے دین کے معاملے میں خیانت میں اپنی آخبت تباہ ہوتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کریں صحیح ہے نا اس لیے اس بارے میں تو ذرہ برابر توقع نہ رکھیے باقی محبتیں اپنی جگہ اچھا جناب دیکھیے اب یہاں سے اللہ تعالی نے تمہید میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اور سکھایا ہے رسالت کی بحث شروع ہوتی ہے اب یہاں سے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کفار مکہ نے کیا یہ رسالت کی بحث بہت آگے تک چلتی جاتی ہے دوسرے پارے کے وسط تک تقریبا اور مسئلہ یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم اسد ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام کے پیروکار ہیں مسلمان آئے انہوں نے بھی یہی کہا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو جد جدی پشتی اعتبار سے حضط اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کے اولاد تھے تو انہیں تو زیادہ حق پہنچتا تھا اس اعتبار سے بھی تو عربوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ حضط ابراہیم علیہ السلط کا حقیقی جان نشین کون ہے اور کون سا دین ہے جو ان کا دین ہے اور اب تک ہم میں قائم ہے اللہ تعالی نے اس رسالت کی تمہید یہاں سے باندھی ہے اور چلتے چلتے اللہ وہاں تک لے گئے ہیں جہاں انہوں نے چیلنج کیا ہے اس بات کو کہ سب سے زیادہ اسل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے اس وقت حاضل نبی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے علاوہ کہیں دین ابراہیمی قائم نہیں گرا اس لیے مختلف چیزیں آپ رسالت کے عنوان سے سنتے رہیں گے